الحمد رب العالمین والسلام وسلم رسول حمد و اصح اجماعین من فاؤزب اللہ قان الملحب اللہ الجہر من القول الا من ظلم چھٹا پارا اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ کسی پر اگر ظلم ہو نہ زیادتی ہو کسی کو پریشان کرے تو اس کے خلاف اس کو زبان کھولنے کی اجازت ہے اس کو گلہ نہیں کہیں گے یہ غیبت نہیں جو مظلوم ہے جس پر زیادتی ہوئی ہے وہ اپنی زبان کھول سکتا ہے بات کر سکتا ہے یہ گلہ نہیں ہوگا یہ غیبت نہیں ہوگی لیکن کہاں جہاں اس کی شنوائی ہو جہاں مسئلہ حل ہو مسئلہ عدالت میں پنچایت میں جس نے ظلم کیا اس کے کسی بڑے کے پاس وہاں اس کی بات جو ہے وہ کر سکتا ہے اس کو اس کی اجازت ہے یہ نہیں کہ جگہ جگہ اس کی پٹاری کھول کے بیٹھ جائے ایک آدمی کر کچھ سکتا نہیں ہے وہ جی وہ ایسا ہے ایسا ہے یہ جیز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حاجی صاحب عالم صاحب مجہد صاحب تجد گلار صاحب تیری نیکی تیرے ساتھ ہے میرا گناگار بندہ اس کی پٹاری کھول کے بیٹھنے کی تجھے اجازت نہیں یا تو اس کو سمجھا اور یا وہاں بات کر جہاں تیری شنوائی ہے اس کے علاوہ تو اپنی زبان نہ کھول سارا کچھ دنیا میں نہیں ہے اللہ نے آخرت میں بھی رکھا اس کے بعد مسئلہ یہ بیان ہوا کہ عیسائی اور یہودی ان دونوں کا اتفاق ہے آپس میں کہ عیسی علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو چکے یعنی کہ شہید ہو گئے یعنی کہ سولی چڑھ گئے ان دونوں کا اتفاق ہے یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسی علیہ السلام معذ اللہ غلط آدمی تھا اس کی ماں بھی غلط تھی اور ہمارے بڑوں نے رومی حکومت کو شکایت لگا کہ عیسی علیہ السلام کو پکڑوایا اور عیسی علیہ السلام کو سولی چڑھایا یہودیوں کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسائی عیسی علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو سولی چڑھا دیا اور اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ لوگوں کی بخشش ہو جائے یہ ان دونوں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہودی قاتل ہیں لیکن اس ٹائم پوری عیسائیت مملکت برطانیہ امریکہ ساری یہودیوں کے قبضے میں ہے ایسے بے لوگ ہیں یہ حکمران بنتے ہیں اور عیسائی کے قاتل جو ان کے نبی کے ہیں ان کے یہ پٹھو بنے ہوئے ہیں اور ان کی گیم چلا رہے ہیں اور مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں اصل یہ گیم یہودیوں کی ہے جو عیسائی اعلی کار بنے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ عی علیہ السلام جو ہے وہ چڑھ گئے قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں نہ انہوں نے عیسی علیہ السلام کو قتل کیا نہ وہ سولی چڑھے رفع اللہ علیہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا آدیش میں موجود ہے کہ چوتھے آسمان پر موجود ہیں اور قیامت سے پہلے ہوں گے دنیا کے اندر اور اس طریقے سے آ کے پھر جو ہے نظام عدل و انصاف کا قائم کریں گے اور اس وقت آ کر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ پورا کنٹرول کریں گے اور یہاں رہیں گے لیکن شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی جو ہے وہ اسی کو کریں گے اب مرزیا نے بھی یہاں اپنا ایک نظریہ اپنا عقیدہ بنا لیا کہ دیکھو جو مسیح معود مسیح معود کا مطلب ہے جس مسیح کا وعدہ ہے آنے کا وہ مسیح معود غلام احمد قادیانی ہے پریزی حالانکہ حدیث کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی تقریباً اکیس نشانیاں ہیں وہ ان میں سے ایک بھی غلام احمد میں پوری نہیں ہوتی مثلاً عیسی علیہ السلام کی ماں کا نام مریم غلام احمد کی ماں کا نام چراغ بی بی عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے غلام احمد پیدا ہوا تھا عیسی علیہ السلام آج کریں گے غلام محمد نے مکہ مدینہ نہیں دیکھا عیسی علیہ السلام آ کے خنزیر کو قتل کریں گے غلام محمد کا دیانی کے دور میں خنزیروں کے ریوڑ چرتے تھے عیسی علیہ السلام آئیں گے مال عام ہو جائے گا اور یہ اتنا بھوکھا تھا کہ پنشن دادے کی کھا گیا اور لوگوں پر ٹیکس لگا تو الغرض کوئی تلق نہیں ہے غلام محمد کا مسیح مہود کے ساتھ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کتاب لا تک لوفی تھی اہل کتاب دین میں غلوب نہ کرو یعنی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا عیسی علیہ السلام کو اللہ کا جزء عیصی علیہ السلام کو اللہ کا حصہ عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل گشاب ماننا عیصی علیہ السلام صحت دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اولاد دیتے ہیں یہ غلوب ہے بلا تقور اللّہ الحق اللہ کے ذمے یہ باتیں نہ لگاؤ اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی اطرت نسارا عیسہ مریم مجھے ایسے حد سے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا اب کوئی عیسائی اگر مسلمان کو دیکھے مدینہ طیبہ کے اندر یا یہاں یا رسول اللہ کرم کرو یا رسول اللہ میری مشکل کشائی کرو یا رسول اللہ میرے عال پر رحم کرو یا رسول اللہ مجھے اولاد دو یا رسول اللہ مجھے صحت تندرست تو عیسائی کہے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے میں <بیجر> اپنے نبی سے محبت عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں ہے کہ یار میں نے بھی تو اپنے نبی رسول سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے یہ باتیں کہی تھیں تو نے تیرے قرآن نے تیرے نبی نے مجھ پہ کفر کا فتوا لگایا وہی باتیں جو میرے لیے حرام تھیں تیرے قرآن میں تیرے تو وہی باتیں اپنے نبی کے ساتھ کر رہا ہے میں بھی تو محبت کی وجہ سے کر رہا تھا تو بھی کہتا ہے میں محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں میری محبت پیتل کی تھی تیری سونے کی ہے میرے لیے منع تھا تیرے لیے جہر ہے آگے سورت ہے المائدہ المائدہ کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا دسترخوان خالی دسترخوان کو سفرا کہتے ہیں اور بھرا ہوا خانوں سے تو اس کو المائدہ کہتے ہیں چونکہ اس سورت کے اندر مائدہ کا تذکرہ ہے کہ عیسی علیہ السلام سے ان کی امت کے لوگوں نے یہ ایک معزہ طلب کیا تھا کہ آسمان سے بھرا ہوا دسترخوان اترے تو چونکہ اس کا تذکرہ ہے سورت میں اس لیے سورت کا نام المائدہ ہے سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشاعت فرمائی ہے بتا رتخوا وہ اللہ تعبل کہ آپس میں تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ معامنت کرو بر نیکی بر سے مراد ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا لوگوں کی فلاح بہبود لوگوں کے کام آنا اور بتخوا نیکی کے کام میں جو اللہ تبارک و کی عبادت کے کام ہیں اللہ تبارک و کو یاد کرنے کے اس میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرو ولا تعاون ولادوان اور ایک دوسرے کے ساتھ تامن اسم گناہ پر عدوان زیادتی پر نہ کرو اس گناہ کا تعلق اللہ کی نا فرمانی سے ہے اور عدوان زیادتی کا تعلق لوگوں کے اوپر زیادتی کرنے سے ہے یعنی لوگوں کے ساتھ اگر اچھا سلوک ہے تو اس میں تامن کرو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے تو تامن نہ کرو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عبادت میں نیکی کے کاموں میں تعاون کرو جب وہ کام ہو رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی فرمانی میں تعاون نہ کرو اور لوگوں پر اگر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو اس میں بھی تعاون نہ کرو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شکار کے احکام بیان کیے شکا, شکا, کوئی بھی جانور سکھایا ہوا ہو کتا ہو شکاری بعد ہو کوئی اور چیز ہو جو سکھایا ہوا ہو اس کا شکار جیز ہے اور سکھائے ہوئے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کو مالک بلائے تو وہ آ جائے جب اس کو ڈانٹے تو وہ رک جائے یہ پہلی شرط ہوگی سکھایا دوسری بات بسم اللہ پڑھ کے اس کو چھوڑا جائے تیسری بات وہ خود نہ کھائے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا اس نے پکڑا اس کو وہ اگر زندہ ہے تو نے جا کے ہوں, تو اس کو ذبح کرو اگر وہ مر گیا تو حلال ہے کیونکہ تم نے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا یہ جو جانور تم نے چھوڑا ہے اس کو تم چھری سمجھو جیسے کہ بسم اللہ پڑھ کے چھری چلائی تو وہ حلال ہے وہ خود نہ کھائے اگر وہ اس نے خود کھایا تو پھر حلال نہیں کیونکہ اس نے اپنے لیے پکڑا اگر وہاں کو دوسرا کتا کھڑا ہے پھر بھی نہیں کھانا کیوں ہو سکتا ہے کہ اس دوسرے کتے نے پکڑا ہو. اگر وہ پانی میں گر جائے جانور شکار کا کدن گاہ پھولا پھر بھی نہ کھاؤ ہندو سکھ کے کا کتا ہے سکھایا ہوا مسلمان چھوڑتا ہے بسم اللہ پڑھ کے تو وہ حلال ہے لیکن مسلمان کا کتا سکھایا ہوا ہندو سکھ چھوڑتا ہے وہ حرام ہے اس سکھائے ہوئے جانور کو تم چھری سمجھو سکھ ہندو کی چھری لے کے مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتا ہے حلال ہے مسلمان کی چھری لے کے ہندو سکھ کرتا ہے تو وہ حرام ہے وہ جیز نہیں اس کے بعد اللہ نے یہ اعتریوم اکمل تلکم دین اکم وکمم تو علم عمت ورزی الکم الاسلام دین رسول صاحب نے آج کیا ڈیڑھ لاکھ کا مجمع تھا آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا حلب لب کیا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا عرفات کا میدان تھا نو زلیجا تھی ڈیڑھ لاکھ کا مجمع تھا صابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین نبیوں رسولوں کے بعد اب زلترین گروہ تھا اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں نے تمہیں دین پہنچا دیا سب نے بکوں کو کہا کد بتا وستا آپ نے پوری تبلیغ کر دی ڈیوٹی ادا کر دی خیر کا حق ادا کر دیا اللہ مشد اللہ مشد اللہ گواہ ہو جا اللہ گواہ ہو جا اللہ گواہ ہو جا انہوں نے یہ کہا کہ مکمل دین کیا ہے جو آپ نے ہمیں پہنچایا آپ نے ان کو کیا پہنچایا تھا یا رب کا قرآن پہنچایا تھا یا اپنا فرمان پہنچایا تھا سوزم. تو کے کرام نے اس پہ تصدیق کی کہ دین مکمل وہ ہے جو اللہ تعالی کے قرآن میں ہے یا رسول رسم کے فرمان میں ہے اس کے بعد آپ نے ہمارا امور کم الجاہ کہ اے تم قدمیہ ہاتح کہ لوگوں سن لو تمہارے جاہلیت کے رسم و رواج باپ دادا کی باتیں علاقے کی باتیں سوسائٹی کے تقاضے تمہاری یہ باتیں سارے قول فتوے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے مسل کے رکھ دیے گئے ہیں آج کے بعد عبادت ہوگی تو ایک اللہ کی ہوگی اطاعت ہوگی تو میں محمد رسول اللہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ ایت آ گئی تھی جو اس پارے میں ہے الما اکملۃ لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا وہ تم کم نعمت دی اور میں نے نعمت مکمل کر دی وہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا تھا نا دین نازل کرنے والا وہی بھیجنے والا نبی بھیجنے والا رسول بھیجنے والا ہدایت نازل کرنے والا پہلے انسانیر بچپن میں تھی پھر انسانیت لڑکپن میں پہنچی پھر انسانیت جو شعور کو پہنچی پھر انسانیت پخت عمر کو پہنچی جب انسانیت پوری طرح پختہ عمر کو پہنچ گئی تو میں نے اپنا وہ سلسلہ جو نازل کرنے والا تھا نا وہ مکمل کر دیا تو دین مکمل ہے مکمل کہتے ہیں جس میں نہ کچھ چیز داخل ہو سکے نہ نکل سکے اور میں نے تمہارے لیے دین ضابطہ حیات دستورمل زندگی گزارنے کا طریقہ میں تمہارا خالق مالک رب ہوں تو میرے بندے نوکر ملک پیداوار ہو میں نے جو دین ضابطہ حیات پسند کی ہے تمہاری وہ اسلام اس کو قبول کرو اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس پر عمل کرو ایک یہودی کہنے لگا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو تمہارے پاس قرآن میں ایک ایت ہے اگر ہمارے پاس ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے کیونکہ ہمارا تو دین مکمل نہیں ہوا تمہارے پاس ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون سی آئے ت نے کہا الوم اکمل بین اکم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے پتہ ہے جمعہ کا دن تھا نوزلجا کو یہ ایت نازل ہوئی تھی کہنے کا یہ مقصد کہ یہ ہمارے لیے پہلے عید ہے جمعہ کا دن تھا اور نوزلجا اس کے بعد وضو کا مسئلہ جو ہے وہ ہے اور اس کے بعد تیمم کا مسئلہ ہے یہ عدرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا ابھی تک تیم کی آیات نہیں آئی تھی تو پانی نہیں تھا رسول اصم پریشان ہوئے ہار کی تلاش میں ساتھی گئے اب سارے پانی نہیں ہیں نماز کا ٹائم ہے انسان کئی قسم کے ہوتے ہیں نا کچھ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دھیان نہیں رکھتی اب ہار کا خیال نہیں کیا پانی ہے نہیں نماز پڑھنی ہے رسول احسم پریشان ہے دیکھو کہ بس ایشا ہے ایشا نے سستی کی باتیں ابو صدیق نے سنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی تھی ان کو پریشانی ہوئی بھاگے بھاگے غصے سے آئے کہ میں ایشا کو ڈانٹوں رضی اللہ تعالیٰ آئے تو رسول السم سو رہے تھے ایشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی زوجہ محترمہ کے گود میں اپنا سر مبارے رکھ کے سوئی ہوئے تھے ایشا صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ کہتی ہیں کہ میرے ابو آئے اور مجھے نہ ایسی ککھ میں ایسے مارنے لگے غصے سے ایسے اور گورتے تھے کہ خیال نہیں رکھا لوگ باتیں کر رہے ہیں اس طرح میں ہلتی نہیں تھی مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ رسول اصم کی نیند میں خلل نہ آئے اور جب خارے سور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے پہرے دار مقرر کیا تھا تو وہاں رسول اسم جب سوئے تھے اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سر رکھ کے تو اس وقت نے زہریلی چیز نے ڈسا تھا تو ابو بکر صدیق کو بہت تکلیف ہوئی لیکن حرکت نہیں کرتے تھے کہ رسول سسم کی نیند میں خلل نہ آ جائے کتنا خیال ہے باپ کو بھی اور بیٹی کو بھی جب مسئلہ یہ ہوا تو اللہ نے ایتے اتار دی تیمم کی کہ مسلمانوں جب ایسا مسئلہ ہو نا پانی نہ ہو تو تم تیمم کر لیا کرو پکیزا مٹی کے ساتھ صحابہ خوش ہو گئے بڑے خوش ہو گئے بڑا مسئلہ حل ہو گیا سردی ہو تکلیف ہو پانی نہ ملے تیمم کا مسئلہ ہو سید بن حزیر آ کے کہنے لگے ابو بکر رسی اللہ تعالیٰ ماں ابل برکت ہے کم یا اے ابو بکر کے گھر والو یہ کوئی پہلی برکت ہم نے دیکھی ہم نے کو پہلی برکت دیکھی ہے آپ کے گھرانے میں آپ پر تکلیف آتی ہے مسلمانوں کے لیے اللہ کو حل نکال دیتا ہے اب آپ وضو کا طریقہ سنیں سب سے پہلے پانی پاک ہونا چاہیے صاف پانی بو نہ بدلی ہو زہا نہ ہو اور وہ پانی اس کا رنگ نہ بدلا ہوا ہو آپ وہ پانی لیں بسم اللہ پڑ کے سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں پہنچو سمیت انگلیوں کا اچھی طرح کھلال کریں اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی لے کے آپ اپنے منہ میں ڈالیں کلّی کریں تین دفعہ اور پھر جو ہے منہ کو اچھی طرح صاف کریں مسواک کی بہت زیادہ تاکید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے لیے تکلیف محسوس نہ کرتا نا تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ جو ہے وہ یہ مسواک کیا کریں کوئی باس رسولات نے حکم نہیں دیا تو آپ سمجھ لیں اور اس میں صفائی ہے بہت فائدہ ہے ساری غذا جو پیٹ میں جاتی ہے دانتوں سے ہو کے جاتی ہے اگر دانت صاف ہوں گے صاف ستھرے صاف ستھری غذا جائے گی آپ تندرست رہیں گے یعنی دین پر عمل کریں ثواب ادر کے علاوہ دنیاوی بھی بڑے فائدے ہیں اس کے بعد آپ ناک میں بانی ڈالیں دائیں آسیں اور بائیں آس سے ناک کو جھاڑیں صاف کریں اچھی طریقہ سے اگر روزہ نہ ہو پھر ناک میں پانی اچھی طرح چڑھانا چاہیے لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ناک میں پانی آپ اچھی طرح نہ چڑھائیں آپ کٹھی بھی کر سکتے ہیں کلّی اور ناک میں پانی یعنی منہ ہاتھ میں پانی لیا آدھا منہ میں آدھا ناک میں آدھا, آدھا منہ میں آدھا ناک میں آدھا, آدھا منہ میں آدھا ناک جو بھی لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے علیحدہ علیحدہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ پانی لیں اچھی طرح دونوں ہاتھوں میں اور پانی جو ہے نا سر کے بال جہاں ختم ہوتے پیشانی تھوڑی کے نیچے کان کی ایک لو سے دوسرے لو چہرے کو اچھی طرح ایک دفعہ دھوئیں ضروری ہے دو دفعہ زیادہ دفع تین دفعہ آپ کو اجازت ہے داڑھی کے اندر بالوں میں آپ خلال کریں لیکن اگر آپ وضو کر رہے ہیں غسل والا نہیں ہے یعنی پاک ہونے والا وہ بھی بتاؤں گا تو یہ داڑھی کا کوئی بال خشک رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد دایا ہاتھ جو اچھی طرح کونی سمیت دھوئیں اور پھر انگلوں کا خلال کریں دائیں ہاتھ میں پھر اس طرح بائیں کو دھوئیں اچھی طرح پھر دائیں ہاتھ سے پانی لے کے بائیں پر ڈال کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں سر کے لے کے گدی تک جہاں تک بال ہے مرد ہو یا عورت یہاں تک کیونکہ یہاں تک بال ہے ویسے عورت کے بال لمبے آگے ہاتھ لے جانے کی ضرورت نہیں گدی تک پھر یہاں سے واپس یہاں لائیں جہاں شروع کیا تھا یہ ہے مسہ اگر سر کے اوپر کپڑا ہے مرد کی پگڑی ہے ٹوپی ہے اتارنا نہیں چاہتا عورت کا دوپٹا ہے وہ اتارنا نہیں چاہتی تو چوتھا حصہ سر کا ننگا کر کے ننگے سر پہ مسا باقی بے شک کپڑے پر ہو اور سر کے مسے کے بعد یہ دت والی انگلی کان کے سوراخوں میں سارے اور یہ انگوٹھا کانوں کے اوپر سے کانوں کے لیے علیحدہ پانی لینا بھی چیز ہے اور سر والا پانی جو ہے اس کے ساتھ بھی کانوں کا مسا ہو سکتا ہے اس کے بعد گردن پر ایسے مسا یا ہاتھوں کو ایسے کرتے رہنا یہ جائز نہیں ہے سر کانوں کے بعد دایاں پاؤں دونا ہے ٹکنے سمیت اور اچھی طرح انگلیوں انگلی کو چھوٹی یہ جال, اس کے ساتھ خلال کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ البتہ انگلیوں کا خلال کریں آپ دائیں پاؤں کا اور بائیں پاؤں شروع میں بسم اللہ پڑی تھی آخر کے اندر آپ یہ دعا پڑے اشد اللہ آخر تک تو فرمایا جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اب میں تیمم بیان کروں گا ایک آدمی کو پانی تکلیف دیتا ہے پانی اس کے لیے جو ہے تکلیف دیتا ہے یا مل نہیں رہا پانی موجود نہیں ہے موجود ہے لیکن سفر میں صرف پینے کے لیے اچھا گھر میں پانی ہے لیکن موجود نہیں کو پکڑانے والا حادثہ ہوا, ہوا ہوا ہے اللہ نہ کرے یا ویسے بیمار ہے اٹھ نہیں سکتا رہی کہ کوئی بھی صورت ہے یا پانی استعمال کرنے پہ قدرت نہیں ہے وہ یہ, یہ معاملہ اللہ اور بندے کا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں پانی استعمال کروں گا تو یا تو میری موت واقع ہو جائے گی یا اتنی بیماری بڑھ جائے گی جو میں برداشت نہیں کر سکتا اب یہ معاملہ اللہ کا ہے اور اس کا ہے اس کے لیے اب تیمم حلال ہے تیمم کیا ہے پاکیزہ مٹی ہو گھروں میں آپ رکھ سکتے تیلہ اچھا صاف ستھرا شاپر کے اندر آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہو اس کو گساؤ پلیٹ میں کسی چیز میں مٹی کو تھوڑی سی بن جائے اگر گرد و غبار ہے لکڑی پر دیوار پر گرد و غبار جمع ہوا پک وہ بھی ٹھیک ہے بسم اللہ پڑ کے دونوں ہاتھ مارے مٹی پر اور اس کے بعد آپ کو پھونک مارنے کی اجازت ہے تاکہ یہ موٹی موٹی مٹی اڑ جائے آپ کو اجازت پھر آپ چہرے پر اور پھر اس کے بعد دونوں ہتھیلیاں ایک ہی ضرب ایک ہی ضرب سے چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اگر آپ نے وضو کرنا تھا وزو ہو گیا اگر آپ نے غسل کرنا تھا تو غسل ہو گیا جب پانی نہیں مل رہا تھا یا پانی تکلیف دیتا ہے تو یہ آپ کے لیے ہو گیا وزو ٹوٹتا ہے انسانی جسم کے جو دو راستے ہیں وہاں سے کچھ نکلے اس کے علاوہ کہیں سے خون پی پائے صاف کریں اور بات ہے لیکن وزو نہیں ٹوٹتا ان دو راستوں سے کچھ چیز نکلے تو وزو ٹوٹ جاتا ہے تیمم بھی ایسے ہی ٹوٹ جاتا ہے لیکن تیمم میں ایک زائد بات ہے کہ جب پانی مل جائے یا پانی پر استعمال کی قدرت ہو تو پھر تیمم ٹوٹ جاتا ہے اب میں غسل کا طریقہ بیان کروں گا ایک ہے غسل ویسے پا, نہانا ٹھنڈا ہوں, اس کی کوئی مرت نہیں جیسے مرضی نہ ہو ایک پاک ہونا مرد ہے یا عورت شادی شدہ اس کے بعد غسل کرنا ہے مرد ہے یا عورت نوجوان سوئے اور ان کو اطلاع ہو گیا دیکھا کہ جسم کے اوپر تری ہے کچھ نہ کچھ ایسے پانی لگا ہوا ہے جسم یا کپڑے پر اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس پر غسل فرض ہو گیا اچھا خواب آیا ہے کچھ اس قسم کا لیکن جسم پر کپڑے پر کچھ تری نہیں ہے تو غسل نہیں ہے لیکن خواب نہیں آیا اٹھے ہیں جسم پر یا کپڑے پر تری ہے تو پھر بھی غسل ہے اسی طریقہ سے عورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچی بچہ دیا ہے اس کے بعد جب اس کا مسئلہ جو ہے بلڈ وغیرہ ختم ہو تو اس کے بعد اس پر غسل ہے اور اس طرح عورت کا مہانہ غسل ہے جو اس کو مہانہ پیریڈ آتا ہے میں اس غسل کو بیان کر رہا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ استنجا کریں اچھی طرح صفائی کریں اگر آپ رانوں پر شرمگاہ کو صابن لگا کے اچھی طرح صفائی کر لیں استنجا کرتے وقت تو یہ بہت اچھی بات ہے تاکہ دوبارہ آپ کو شرم کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہ پڑے اگر ایسے کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اس کے بعد آپ اچھی طرح بائیں ہاتھ کو صاف کریں مٹی کے ساتھ صاف کے ساتھ تاکہ اچھی طرح آپ کا ہاتھ صاف ہو جائے اب آپ کریں نماز والا جو میں نے آپ کو ابھی بتایا یہ جو غسل پاک ہونے کے لیے اس کا میں طریقہ بیان کر رہا ہوں سنجے کے بعد آپ جو ہیں وضو کریں یہ نماز والا وضو جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر وہ پانی وہاں کھڑا ہو جاتا ہے ٹپ میں ہیں جگہ نشیبی ہے نیچی ہے پانی رک جاتا ہے تو پاؤں دھونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بعد میں دھونے میں بتاتا ہوں لیکن اگر پانی بہ جاتا ہے تو وزو کے ساتھ پاؤں بھی آپ دھو لیں اس کے بعد آپ وہ تین چلو سر پہ ڈالیں ایک دفعہ پانی ڈالیں اور سر کو اچھی طرح تر کریں بالوں کی جڑوں کو دوسری دفعہ تیسری اچھی طرح تر کرنے کے بعد پورے جسم پر ایک دفعہ پانی بہانا فرض ہے انگلیاں ہاتھوں کی پاؤں کی گھٹنے کے جو پچلی ہے اس طرح ٹکنے اس طرح بغلیں نا اچھی طریقے سے ماریں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے ایک دفعہ ضروری ہے زیادہ دفعہ آپ نہ چاہتے ہیں تو آپ, نہ ہا لیں اگر آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا کیونکہ شرم پہلے صاف کر چکے تھے تو اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہاتے ہوئے آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو لگ گیا تو آپ وہاں سے ہٹ کے ایک طرف ہو کر تو آپ جو ہے وہ دوبارہ وضو کر سکتے ہیں وہاں بلکہ کرنا چاہیے اور یہ جو میں پاؤں کا مسئلہ میں نے بتایا کہ اگر پانی وہاں رک جاتا ہے تو پھر وہاں سے ہٹ کے ایک طرف کر کے آپ اپنے پاؤں کو دھو لیں مرد عورت کے غسل میں کوئی فرق نہیں <coughs> سوائے دو باتوں کے ایک تو یہ ہے کہ عورت کی جو گت ہے نا وہ تو اس کو کھولنی ہوگی وہ جو, جو یہ غسل جب بھی ہے جیسے میں نے بتایا اس کو کھولنا ہوگا لیکن ایک ہے کہ بعض خاندانوں میں میٹیاں ہوتی ہیں اور جو ہے نا بالوں کی میڈیا جیسے گت ہوتی ہے نا پورے بالوں کو دائیں بائیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو میڈیا کہتے ہیں یہ اس کو روز مرہ کے غسل میں شادی شدہ ہے ایک مثال ہے تو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مہانہ پیریڈ یعنی کہ مہینے کے بعد جو غسل ہے بچی بچہ کے بعد جو غسل ہے تو اس کو یہ میڈیاں کھولنی ہوں گی اس طرح اللہ توفیق دے حج جمرے کی تو جو حج جمرے کا غسل ہے اس میں بھی اس کو میٹیاں کھولنی ہوں گی تو اس طریقے سے یہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا اتہور شطر المان یہ جو طہارت ہے نا یہ آدھا ایمان ہے تہارت ہوگی تو پھر اگلی ساری عبادات ہوگی تو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک غلط بات کا حرکت کا بیان کیا ہے وہ یہ کہ موس علیہ السلام ساتھ تھے تو آپ کو پتہ ہے پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ موسی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی من سلوا آیا پھر کہنے لگے کہ منسا دھوپ لگ رہی ہے بادلوں کا سایہ ہو گیا منسا پانی بھی پینا ہے تو پھر پتھر پہ مارا وہ انہوں نے وہ اپنی لاٹھی کو تو وہاں سے بارہ چشمے بڑا تو کھا کھا کے من سلوا کہنے لگے کہ موسا روزی من سلوا رو ہی من سلوا کو دال ہو پیاز ہو کو ہو کو ترکاریاں ہوں انہوں نے کہا بڑے غلط لوگ ہو پکی پکی چیز آتی ہے اور بہترین اس کے بدلے ادنا چیز مانگتے ہو کتنے تم گھڑیا لوگ ہو نہیں ہمیں یہ چاہیے اچھا چلو پھر یہ سامنے شہر ہے جاد کرو یہ شہر فتح کرو یہ چیزیں پھر وہاں ملیں گی کہنے کہ وہاں وہاں تو بڑی تگڑی قوم رہتی ہے مال ہم ان سے کیسے لڑے کا انسان ہے تمہاری طرح مسئلہ السلام کی بات پر اعتبار نہیں کیا کہ ہم اپنے آدمی بھیجتے ہیں بارہ آدمی بھیجے جاؤ یار پتہ کرو کیسے ہیں دس نے کہا توبہ توبہ تم نہیں لڑ سکتے بڑے لمبے تڑنگے بڑی طاقت بڑی ہے اور دو نے کہا یار بات ہے انسان ہے ہماری طرح اور نبی ساتھ ہے رسول ساتھ ہے اب انہوں نے میٹنگ بلائی فیصلہ یہ کیا فذ اب انت کا فقاتلا انا ہا ہنا کا مسا تو اور تیرا رب جا کے لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں جب فتح ہو جائے تو بتانا آئے کہ آئے للہ اللہ کو غصہ آ گیا وہ بیت المقدس شہر ان پہ حرام کر دیا اور پھر یہ صبح میدان تی میں میدان تی میں ایسے گھومتے تھے ساری رات بیوی بچوں کے ساتھ سفر کرتے تھے بیت المقدس جائیں گے بیت المقدس جائیں گے ساری رات چل چل کے چل چل کے چل چل کے جب صبح ہوتی تھک جاتے بیٹھتے صبح روشنی میں دیکھتے یا دو میل ادھر ہوتے تھے یا دو میل ادھر ہوتے تھے میدان تی میں وہاں قرآن نے کہا کہ ہم نے وہ زمین ان پہ حرام کر دی چالیس سال ہڈ حرام جہات سے پیچھے رہنے والے منک یہ نسل ختم ہوئی اگلی نسل آئی پھر بیت المقد فتح ہوا ان کی یہ غلط حرکت کا اللہ نے یہاں بیان کیا یہی وجہ ہے کہ بدر میں رسول اسم کو ساتھیوں نے کہا ہم کو موس علیہ السلام کے قوم قوم نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑو محمد کے ساتھی ہی ہیں سلام ساتھ ہیں آپ کے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا حابیل اور قابیل کا ان کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا قرآن نے اختلاف بیان نہیں کیا جھگڑا ہوا تو کہنے لگے انہوں نے کیس پیش کیا اپنے بابا آدم کے پاس نے کہا اچھا اپنی اپنی قربانی پیش کرو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ قربانی پیش ہوتی جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو آگ کھا جاتی تھی تو اب جو ہے نا حابیل کی قربانی کو آگ کھا گئی اور قبیل کی قربانی کو آگ نے نہ کھایا تو میں جھوٹا ثابت ہوا اس کو غصہ آ کہتا تیری قربانی کیوں قبول ہوئی اور میری کیوں نہیں قبول نے کہا میرے بھائی قربانی اللہ متقی لوگوں کی قبول کرتا ہے میرا کیا کہتا میں تجھے قتل کروں گا ٹھیک ہے تو مجھے قتل کر میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تجھ پر تاکہ میرا گڑا تو تمیٹے قرآن کہتا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا جب قتل کیا تو اس کو بعد پریشان ہو گیا کہ اس لاش کو میں کیا کروں پہلا قتل تھا روئے زمین پر اللہ نے دو کبے بھیجے وہ لڑے ایک مرا دوسرے کبے نے زمین کھو دی اس میں ڈالا کہ لگا او افسوس میں کبے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ مجھے یہ بھی پتا نہیں چلا کہ میں اپنے بھائی کو چھپاؤں کیسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جتنے بھی دنیا میں قتل ہوں گے رسولہ سب نے فرمایا وہ آدم کے بیٹے کا اس میں حصہ ہے کیونکہ اس نے قتل کو یہ قتل کو شروع کیا تھا اور جیسے پیچھے آپ سن چکے ہیں یہ بہت بڑا کبیرہ گنا ہے قتل کرنا خاص طور پر مسلمان کو قتل کرنا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آئی اللہ امن اللہ بب تکو الہل کہ کہ ایمان والو اللہ کی نزدیک کی تلاش کرو وسیلے کا معنی قرب نزدیک کی تلاش کرو اور آگے نزدیکی کیسے ہوگی نیک عمل آگے بڑے عمل کا ذکر کر دیا بجاہدوفی فی سبیلی کہ اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرو آج کا لوگ کرتے شرک ہیں کرتے جو ہے نافرمانی فرمانی ہے ادھر بکرا کھینچا جا رہا ہے ادھر پکار یار یہ تو رب نے وسیلے کا حکم نہیں دیا یہ ادھر بکرا ذبح کر یار جید نہیں اور قرآن میں وسیلے کو حکم بھائی وسیلہ آیا وسیلے کا یہ مطلب ہے جو تم نے لے رکھا ہے وسیلہ کا مطلب ہے وسیلہ مانا قرب اللہ کی نزدیکی تلاش کرو اور اللہ کی نزدیکی کیسے ہوتی ہے نیک عمل کر کے یہ نہیں کہ کسی کا وسیلہ واسطہ تو فیل صدقہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو درجے دیے لیکن اللہ کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے کہ تم اللہ تعالی کو کسی کو واسطہ یا وسیلہ صدقہ دو لہذا جو وسیلہ صدقہ وسیلہ کہتا ہے کہ فلاں کے وسیلے صدقے سے یہ معاملہ میرا حل ہو جائے اس کا یہ عقیدہ کہ اللہ میری نہیں سنتا تبھی تو وہ وسیلہ کہتا ہے اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ میری نہیں سنتا یہ کفر ہے اور پھر اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ویسے سنے گا یا نہیں سنے گا لیکن میں وسیلہ صدقہ دوں گا تو سننی پڑے گی اور یہ بھی بات غلط ہے کہ اس کا نتیجہ اس کا یہ عقیدہ بنتا ہے کہ اللہ مجبور ہے اللہ کسی کی طاقت کے آگے بھی مجبور نہیں محبت کے آگے بھی مجبور نہیں البتہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو اس کے نیک ناموں اور اس کی صفات کا واسطہ یا اللہ تجھے واسطہ غفور ہونے کا رحیم ہونے کا میرا یہ کام کر یہ جیز ہے رسول رسم دعا کرتے تھے یا, حیو یا قیوم رحمت برحمت استغیث زندہ و قائم رب میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کے فریاد طلب کرتا ہوں اور یا کسی سے دعا کروانی جیسے اب ریرا رضنا اپنی ماں کے لیے دعا کروائی اور یا اپنے نیک عمل کا واسطہ دینا جیسے غار والوں نے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا تھا ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تیرے نبی سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ یہ جیز ہے کیونکہ یہ محبت آپ کا عمل ہے یا اللہ میں تیرے نبی کی تابے کرتا ہوں تو اس کا واسطہ یہ جائز ہے کیونکہ یہ آپ کا عمل ہے لیکن یہ کوئی نہیں ہے یا اللہ وہ تیرا نبی ہے نا تیرا رسول ہے اس کا واسطہ اس کے وسیلہ غلط یا اللہ بھولام ولی ہے نا اس کا واسطہ وسیلہ غلط میں بھی بتا چکا ہوں ایک تو قرآن عدی سے ثابت نہیں ہے ایک یہ عقیدہ بنتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا اور یہ عقیدہ بنتا ہے کہ یہ اگر کہوں گا تو مجبور ہے لہذا قرآن اور حدیث کے روح سے یہ اور پھر یہ آپ دعا پڑھتے ہیں نا زہان میں اللہ مربا دعوت وصلاۃ القائمتی اس میں کیا ہے آتے محمد انل وسیلتا یا اللہ دے محمد کو وسیلہ کیا مطلب نزدیکی قرب دے ہمارے پیغمبر کو اور مرتبہ دے و مقام محمورہ اس مقامی میں یہ تو مانا ٹھیک ہو گیا اور اگر ہندوستان پاکستان والا وسیلے کا بڑا کوئی نہیں ہے تو پھر آتے محمد, وسیلہ کا کیا ہو گا؟ کہ دے محمد کو وسیلا جس کا مطلب ہے یہ وسیلے والا مفہوم جو ہندوستان پاکستان والا یہ غلط ہے, ہے وسیل کا مانا کیا ہے نزدیک کی قورب اللہ کی نزدیکی یا اللہ, اللہ اس کو اپنی نزدیکی اور اپنا قرب عطا فرما اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ہے آپ نے پڑھا ہے بچپن سے آپ درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے ایک دشمن دیکھ رہا تھا اس نے تلوار اتاری جو لٹ لٹک رہی تھی تو کہا ترنگ میں آ کے اتخاطوں کیا تو مجھ سے ڈرتا ہے فرمایا نہیں میں تجھ سے نہیں ڈرتا کیوں جو رات قبر میں آنی ہے باہر نہیں جو باہر آنی ہے قبر میں نہیں علاقہ بھر مخالف ہو فلک بھی ہو ادم میرا بگڑتا کچھ نہیں یار رب نگاہ ہو جو تو میرا اچھا تو نہیں ڈرتا تو تجھے کون بچائے گا ٹھیک ہے طاقت تیرے پاس ہے تو کھڑا ہے میں لیٹا ہوں لیکن مجھے اس وقت بھی اپنے اللہ پر بھروسہ ہے میں عقیدہ کے اندر کمزوری نہیں آنے دوں گا حالات جیسے بھی ہیں لیکن میرا اللہ اس وقت بھی میری مدد کر سکتا ہے اور یہی وقت ہوتا ہے مدد آنے کا اور پوری ضرورت کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہ ہر طرف سے مایوسیاں اور گراؤ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور یہ ایت آئی یا رسول بلک ماؤن وف الفا بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہاری طرف ہم تبلیغ کرتے ہیں نا اس کو پہنچا دو آگے پہنچا دو اگر اس میں سے کوئی بات تم نے رکھی تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے حق نہیں ادا کیا اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور اللہ نے فرمایا یا ایمان والو یہود دو نہا سے دوستی نہ کر حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے یہودارا سے دوستی نہ کرو اور جو ان سے دوستی کرے گا اللہ کہتا ہے انہیں میں سے ہوگا میں ان کو انہیں کے ساتھ کا سمجھوں گا اور اس پارے چھٹے پارے کے آخر میں اللہ نے یہ بات بیان کی کہ انحو میوش بلّہ فخر ہر رم اللہ جنوار جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا عبادت کے اندر سورنے میں نظر نیاد دینے میں چناوت دینے میں ہاں ذبح کرنے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا اور اسی پر مرا تو اس پر جنت آرام ہے جہنم واجب ہے وہ ایسے نہیں جا سکتا جنت میں جیسے سوئی کے سوراخ میں اونٹ نہیں جا سکتا مشک پر جنت آرام ہے چاہے وہ نو علیہ السلام کا بیٹا ہو ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو اور محمد رسول السلم کا چچا ہو اللہ تعالیٰ میں سارے گنا ہوں خاص طور پر سکھ سے بچائے اللہ مزال اسلام المسلمین اللہ منسل اسلام علمسلم اللہ منسل جہاد المجاہدین اللهمنا جئخوانا من السجون اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم استر عوراتنا و عوراتنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين